لڑکی کی لڑکی کی شادی گڈا گڈی کی شادی کے بندر روڈ پہ ٹہل رہے ہیں اور وہیں پہنچ گئے کسی خاضی کے پاس کے نکاح پڑھا وہ ہمارے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں شادی بیاہ ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے منگنی ہوتی ہے ایک ایک سال چھ چھ مہینے لڑکے کو دیکھتے ہیں لڑکے والے لڑکی کو دیکھتے ہیں دس دعوتیں ان کی کھاتے ہیں بلکہ آج کل تو جدید دور ہے تو عورتیں دھوکہ ہونے کی صورت میں لڑکی کو چلا کے بھی دیکھتے ہیں کہ لگڑی لولی تو نہیں ہے خالی سجا بنا کر بٹھا دیا گیا سمجھے نا چلا کے بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی چلنے والنے میں کہیں لنگ پنگ تو نہیں ہے تو یہ ساری تو کیا شادی ایسے ہوتی ہے کہ کسی کو عقیدے کا ہی پتہ نہیں سب سے پہلے رشتہ ڈالتے ہوئے رشتہ آتے اور پوچھو کہ تم کس عتی دے کا. اور اس میں اتنا دھوکا ہوا میں اپنے محلے کی ایک بات بتا رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں لڑکا کیا انہیں لڑکی کی شادی کر دی پتہ اللہ لڑکا یس آئی یہ اتنے سادہ ہیں میر کہ لڑکے کو بعد میں پتہ لگا کہ لڑکا عیسائی ہے پھر بعد میں مفارقت ہوئی اس سے اور حضور علیہ ودی شریف ہے جس کو امام اکیلی نے بیان کیا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو نہ کہ او ہوم بے دین سے رشتے مت کرو ٹھیک یعنی نہ ان کی لڑکی لو نہ اپنی لڑکی دو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو مشہور ہے نا پھر شادی ہونے کے بعد تو شوہر بیوی کا غلام بنی جاتا ہے تمہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کا مذہب قبول کر لو اب پچھتانے کا طریقہ جو ہے وہ اس کا صحیح یہ ہے کہ اگر لڑکی اس کی بد مذہب ہے تو اس کو دیندار کر دے اور دیندار جب ہو جائے کلمہ شریف پڑھانے کے بعد تجدیدیں نکاح کرے اور وہ اگر ہمارا مذہب اہل سنت قبول نہیں کرتی تو عزت کے ساتھ اس کو چھوڑ دے جا کہ جو اولاد پیدا وہ کم سے کم بے دینی بد مذہبی سے محفوظ رہے تو شادی بیاہ کے موقع پر ہر ایک خاندان ایک دوسرے کی اچھی طریقے سے چھان بین کرتا ہے اور آج کل تو یہ سب مولانا پہ چھوڑ دیا ہے. مولانا استخارہ کر کے بتا دوں اب بھائی استخارہ کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے کہ اس میں سارا کردار آ جائے گا لڑکی کا اور لڑکے کا آج کل تو استخارہ اتنا بدنام ہے کہ دیواروں پہ لکھا ہوا استخارہ کروا لو پتہ نہیں کیسے سے آن لائن استخارہ تو دیکھیے آپ کتنا زبردست استخارا سائنس نے کتنی ترقی کر لی بھائی استخارہ ہے اس کی نماز ہے اس کی دعا ہے وہ پڑھ کر کے آدمی سوئے مقصد ہو دل میں رکھے اس کے بعد جو خواب دیکھے تعبیر ریا کا جو ماہر ہو اس سے آن کر کے پوچھے کہ میں نے استخارہ کی نماز پڑھی اور میں نے یہ دیکھا اب آپ بتائیے کہ یہ مثبت ہے یا منفی ہے وہ تعبیر بتانے والا آپ کو جواب دے گا اب تو آپ ٹیلی فون کر کے آن لائن استخارہ کر لیں تو استخارہ میں یہ ساری باتیں تھوڑی آتی جو آنکھوں سے دیکھا ہے آدمی جا کر کے اس باتوں پر یقین کرے محض استخارے پر یقین نہیں کرے کہ استخارے میں ہاں ہو گیا وہاں فرض اور واجب ہو گیا شادی کرنا ایسا نہیں جو آنکھوں سے دیکھے وہ کیسے جھٹ لائیں گے پوری انکوائری کرے لڑکا کہاں بیٹھتا کہاں اٹھتا اسی طرح لڑکے والے لڑکی کی انکوائری کریں خاندان کیا آئے وغیرہ وغیرہ اس لیے آسانی یہ ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہر آدمی اپنے خاندان کی لڑکی اس لیے تلاش کرتا ہے کہ خاندان کی سارے باتیں آدمی کے لم میں ہوتی کہ کتنے فرا, نشے فراز میں اور کتنے پانی میں اس لیے بہت جانچ پڑتال کر کے زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے تو اس طریقے سے جانچ پڑتال کر شادی بیاہ کیا کریں دوسرا پڑھ لیجیے جلدی سے ہو گیا اور اس پوچھنا چاہیں دو چار منٹ